مدینہ رشد فرمایا تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ عزرت موسا کلیم نبی جینس السلام نے توریت کی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پڑا رب تبارک وطالیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یارب میں توریت کی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پاتا ہوں ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی جس سے وہ پڑھیں گے اور ان سے پہلی امتیں اپنی کتابوں کو ناظرہ پڑھتے تھے دیکھ کر حتیٰ کہ جب کتاب اٹھا لی جائے تو انہیں نہ کچھ یاد رہتا اور نہ وہ اس کی معرفت یعنی پہچان رکھتے اور بے شک اللہ نے امت مسلمہ کو ایسی قوت حافظہ دی جو کسی امت کو نہیں دی گئی اے رب اسے میری امت بنا دے علیہ السلام نے وہ یا اپنی تمنا کا اظہار کیا یا رب یہ ارب جل اسے میری امت بنا دے رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ احمد کی امت ہے صلی اللہ تعالیٰ اللہ والے وسلم مٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں واقعی یہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے کہ رب کا کلام ہمارے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالی کی ہی کرم نوازی ہے اور اللہ تعالی ہی نے قرآن مجید قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے کوئی ہے جو یاد کر کرے یہی آج ہمارا موضوع ہے کہ سورہ قمر کی جو آیت کریمہ ہے آپ چلیں پلائی کریم سن لیجیے اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ ولاقت یسر نل قرآن ٹھیک ہے اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا اب کتنی خوبصورت دعوت دی جا رہی ہے فحل من تو کوئی ہے جسے جس یاد کرے تو ہے کوئی یاد کرنے والا دعوت بھی دی جا رہی ہے کہہ دیں لب اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم کو یاد کرنے والے بن جاتے یہ ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا اس کو سمجھنے کے لیے تو علماء کی ضرورت ہے صاحبۂ کرام بھی اس کو سمجھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں علم اور حکمت کی باتیں عطا فرماتے اور پھر کا تسکیہ ن فرماتے تھے تو پھر قرآن کریم کی معنی و مطالب اور اس کے مفاہم کو صاحبۂ کرام علیہ مردوان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی علی سمجھا کرتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کے مثال ظاہری کے بعد بعض صحابہ کرام کو اس میں خصوصیت حاصل تھی جو قرآن کریم کے مطالب و مفاہین کو آگے بیان کیا کرتے تھے تزار اس کو سمجھنے کے لیے کہ رب کا کلام ہے اور اس کی معرفت اس کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جانا پڑے گا جو اس کو سمجھا سکیں یاد کرنا آسان ہے لیکن دیکھیں یاد کرنے کے لیے بھی ہمیں قاری صاحب کی ضرورت پڑتی ہے کافی صاحب کی ضرورت پڑتی ہے تو یوں لیکن آپ اس کو پڑھیں صحیح پڑھیں تو یہ الحمدللہ یاد ہو جاتی ہے خود میرا بھی اپنا تجربہ ہے بہت ساری صورتیں آیتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو درست پڑھنے آ جائے اور آپ روزانہ اس کو پڑھتے رہے ہیں روزانہ پڑھتے رہے آئے توسی لے لیجئے اب روزانہ پڑھتے رہے مثال کے پر گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن درست سیکھ ضرور لیجئے جس کا میں مسلسل بیان کرتا چلا رہا ہوں درست سیکھ لیجئے کہ قرآن درست کیسے پڑھا جاتا ہے اس کے مخارج وغیرہ کو ٹھیک ہے اب آپ نے آئےت کریمہ کہیں لگا دی آپ نے گھر کے اندر اور نکلنے سے پہلے روزانہ پڑھتے رہے ابو تھوڑے دنوں میں یہ یاد ہو جائے گی جی ہاں آپ سورہ ملک روزانہ دیکھ کر پڑھتے رہیں دیکھ کر پڑھتے رہیں دیکھ کر پڑھتے رہیں درست کی بات کر رہا ہوں ایک مرتبہ درست پڑھ کے پڑھنا سیکھ لیجئے ٹھیک ہے ایک بار درست پڑھنا سیکھ لیجئے اب آپ روزانہ سورہ ملک پڑھتے رہیں آپ کو ایک دن سورہ ملک پوری یاد ہو جائے گی جی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ سورہ یاسین ماشاء اللہ ایک بڑی سورت ہے آپ روزانہ درست پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے آپ کو ان شاء یاسین یاد ہو جائے گی بہت چیزوں کا میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے پڑھنے سے وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں تو اب تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود شاد فرمایا وسد قرآن علی فکری اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے تم میں کوئی یہ یاد کرے ہمیں یاد کرنا چاہیے قرآن کریم سورت یاد ہونی چاہیے ویسے جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی مسل ہے جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران گھر کی مسل ہے تو قرآن تو یاد ہونا چاہیے ویران گھر میں کیا ہوتا ہے بو تو صحیح آ جاتے ہیں اسی طرح جس کے سینے میں قرآن نہیں ہوگا کچھ بھی قرآن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا لیکن قرآن وہی جو اللہ تعالیٰ نے نازر فرمایا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں ہماری تعداد جو قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے تو سوال یہ کہ کیا وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازر فرمایا جیسا کہ ہم نے کئی مطالب کئی مفاہم اے مطلب کہ اعراب کے ساتھ بیان کیا آپ کو جس کو یوں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا یوں پڑھے گا تو یہ ہو جائے گا تو درست قرآن پڑے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے آسان بنایا حضرت علامہ مفتی نویم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے قرآن پاک کی تعلیم دینے اس میں مشغول رہنے کے اور اسے حفظ کرنے کی ترغیب ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, ہے نا اور اس کو حص کرنا آسان فرما دینے ہی کا یہ پھل ہے کہ عربی ایجمی بڑے چھوٹے حتیٰ کے بہت سارے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ یاد کر لیتے ہیں دیگر مذہبی کتابیں ایسی نہیں تھیں جو یاد کی جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہ مقام و مرتبہ رکھا ہے کہ اسے یاد کر لیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم بالکل بہت زبردست یاد ہو جاتا ہے چار چار پانچ پانچ سال کے مدنی منع قرآن کریم یاد کر لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں چھ چھ ماہ میں پورا قرآن اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں مدرسۃ المدینہ جو ہمارے مدنی منوں کے ہیں ان کے جو میرے پاس جو کارکردگی کی بازو کا ملتی ہے چند مہینوں میں چند مہینوں میں سالوں میں نہیں بعض مدنی منع چند مہینوں میں پورا قرآن حص کر لیتے ہیں یہ قرآن کریم کا بس اعزاز ہے وہ لگتا یسر قرآن علیہ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے تو یہ آسان ہے تو ہے کوئی جو اسے یاد کرے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالی قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اللہ تعالی قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود چیزوں سے افضل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے فرمایا تو جس نے قرآن میں بے دینی کا کوئی معاملہ کیا یا قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو اس نے کفر کیا اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو لوگوں کے زمانوں پر آسان نہ فرما دیتا کوئی شخص بھی رحمان کا کلام کا تقلم کرنے پر قدرت نہ رکھتا قادر نہ ہوتا کہ رب کا کلام کیسے پڑھ سکے پھر اس کے بعد یہی قرآن کریم کی آیت کریمہ بیان کی ولاقت یس سر القرآن الکری تو حل میں مدکر اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا تو یوں قرآن کریم کے پڑھنے کی قرآن کریم کے سننے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں میرے رب کے کلام کی تو کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں یا باقی کہہ رہا تھا کہ گزشتہ جو کتابیں تھیں قرآن کریم سے پہلے طورت انجیل زبور وغیرہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ کسی شخص کو زبانی یاد نہیں ہوتی تھیں چنانچہ احمد ساوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو حص کے لیے آسان کر دیا جیسا میں نبی بیان کے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا یعنی جو شخص اسے یاد کرنے کا ارادہ کرے ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو کیا ہے کوئی اس کو یاد کرنے کا طالب کہ اس کی مدد کریں اور قرآن کریم کے سوا کوئی کتاب زبانی نہیں پڑھی گئی بنی اسرائیل کے لیے یہ سہولت نہیں تھی وہ تورا شریف کو دیکھے بگے نہیں پڑتے تھے ماسو آزت موسا علیہ السلام مہارون علیہ السلام بن نون اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں آیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خصوصیت رکھی ہے ایک حدیث قدسی یہاں بیان کی گئی ہے اور حبیب میں نے آپ کی امت کے سینوں کو قرآن کی خزین بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کروڑوں رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا امام مستانی رحمت اللہ تعالی علیہ خزائی سے مستقصائی سے مصطفیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے قرآن کا حصہ کرنا آسان کر دیا حتیٰ کے کمسین بچے نہایت کلیل مدت میں سے حص کر لیتے ہیں اور اسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرت سفیان بن او یہ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی چار سال کی عمر میں تھے کہ آپ نے پورا قرآن حص کر لیا اور سات سال کی عمر میں حدیث شریف لکھنے کے لیے بیٹھ گئے یہ ان کا کمال تھا خطیب بغدادی نے ایک بڑی خوبصورت حکایت بیان کی ہے سبق آموس بھی ہے عبرت والی بھی ہے حضرت محمد بن ابوالسری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حشام بن کلمی نے بیان کیا کہ میں نے قرآن مج کریم اس شانس کیا کہ اس طرح کسی نے نہ کیا ہوگا وہ انداز کیا تھا کہتے مجھ سے بھول بھی گیا وہ بھی عجیب واقع تھا وہ کچھ یہ تھا کہ میرے ایک چچا تھے جو قرآن کریم حص کرنے کو مجھ سے ناراض ہوتے تھے ایک مرتبہ میں نے تہیا کر لیا کہ میں قرآن کریم حس کر کے دم لوں گا سو میں نے قرآن کریم لیا اور کمرے میں داخل ہو گیا اور قسم کھائی کہ اس وقت باہر نہیں نکلوں گا جب تک قرآن کریم یاد نہ کر لوں بس میں نے تین دن میں قرآن کریم ہس کر لیا تین صرف تین دنوں میں قرآن کریم یاد کر لیا اور بے شک ہم نے قرآن میں پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا صرف تین دنوں میں یاد کر لیا پھر کہتے ہیں بھول بھی بھولنے کا واقعہ بڑا انہوں نے عجیب لکھا ہے لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بھول یہ ہوئی کہ میں آئینے میں دیکھ کر داڑی ایک قبضے سے جو بڑھ چکی تھی یہ قبضے سے جو بڑھ جائے ایک داڑھی تو پھر اس کو نیچے سے تراش لینا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑی سی چند بال میرے بھی بڑے ہوئے ہیں تو یہ تھوڑی کے نیچے سے لی جاتی قبضے کے نیچے سے ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کہ قبضے سے جو بھر چکی تھی میں نے اسے قبضے میں لیا تاکہ اس کا جو بکیا ایسا ہے اسے کاٹ دو مگر بجائے اس کے قبضے کے نیچے سے اوپر سے کٹ گئی اور اس کے کٹنے کی وجہ سے میں سے پورا قرآن بھلا دیا گیا دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو درست پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس قرآن کریم کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے اور اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ظاہر ہے جب قرآن کریم یاد نہیں کیا جائے گا اس کے حافظ نہیں بنائے جائیں گے آج دنیا میں مساجد ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ مساجد تعمیر ہوتی رہیں گی جب مساجد بنیں گی تو ان مساجد کے لیے امام اور حفاظ کی ضرورت پڑے گی آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میں نہیں کہتا کہ حفظ نہیں کرتے بچے لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ نہیں بنا رہے آپ بھی جانتے ہیں خود آپ جو مدنی چینل پہ اس دیکھ یا سن رہے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کون سا بچہ قرآن کا حافظ ہے ایک بھی ہے قرآن کا حافظ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اب وہ قرآن یاد نہیں رکھ پاتا تو آپ اس کو زور دیں گے وہ قرآن یاد رکھے اور اس کو اس بات کا بار بار بار بار کہتے رہے تاکہ وہ قرآن بھول نہ جائے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک طور پر تو اپنی ایک ذمہ داری نبھانے کی تو کوشش کی نا کہ کم از کم گھر کا ایک فرد قرآن کریم کا حافظ ہو اور اللہ اس حافظ کو توفیق دے کہ وہ قرآن کریم حص رکھے یاد رکھے اور قرآن کریم یاد رہے جب تک کہ اس کو پڑتا رہے گا انشاءاللہ اس کے متعلق میں روایتیں بیان کروں گا تاکہ اور اس کی حص بڑھے لیکن یہاں سوال یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک بڑی تعداد ہمارے گھروں میں ہمارے میلوں میں اپنے علاقوں میں میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ نہیں بنانا چاہتی ان کا ذہن ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قرآن کریم کا حافظ بنانے کے لیے ہم نے ہمارے بچے کو مدرسے میں داخل کرانا پڑے گا پھر ڈر یہ لگتا ہے کہ یہاں وہ مولانا بن جائے گا یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے میں خود جانتا ہوں میں ویکنس ہوں بچہ پیدا ہونے سے پہلے غیر مسلموں کی اسکولوں میں داخلے کے لیے باقاعدہ نام لکھوایا جاتا ہے ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے بچہ پیدا ہوگا دو سال کا ہوگا ڈھائی سال کا ہوگا تب جا کے داخل کراؤ گے لیکن کافروں کی غیر مسلموں کے اسکولوں میں داخل کرانے کا جذبہ ہے کہ یار اسکول میں داخل ہو جائے میرا بچہ کچھ بنے گا غیر مسلم آپ کے بچے کو کیا بنائیں گے ذرا کبھی سوچا ہے ایسا تو پتہ اس بچارے ڈھائی تین سال کے بچے کو کیا پتا کہ میں کس کے میرے ماں باپ مجھے کس کے سپرد کر رہے ہیں یہ میں ایک پلس بات کر رہا ہوں میرے پیارے اور میٹھے مدنی چر کے ناظرین یہ میں نے اپنا یہ سب ہٹایا میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہاتھ جوڑتا رہتا ہوں آپ کو پتا ہے میرے ہاتھ جڑے ہوئے آپ کے چھوٹے بچے کو نہیں پتا کہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا فیصلہ کر رہے ہیں یہ ڈھائی تین چار سال یہ ڈھائی تین سال کا بیچا ہے اس کی کوئی شعور نہیں ہے اس کی کوئی مینٹلٹی نہیں ہے میں تو آپ سے ایک ایسے راستے پر چلا رہے ہیں کہ کسی جی راستے پر چل کر کل وہ آپ کو بھی بھول جائے گا مطلب اچھا راستہ تو بھول ہی جائے گا آپ کو بھی بھول جائے گا وہ جس راستے میں جا رہا ہے اس کو بھولنا ہی ہے اس کا, اس کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا ماں باپ اپنے بچوں کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے ڈھائی تین سال کی عمر میں چار سال کی عمر کے اس کو کہاں ڈال رہے ہیں آپ نہیں پہلے میرا بیٹا پڑھ لے ایک بچہ تھوڑا سا وہ پتا چلا کہ وہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں का کا है ہے بیٹا تو مشورہ دیا کہ اس کو جامع المدینہ میں داخلہ کرا دیں اس کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروا دیں خود دعوت اسلامی کے وہ مدنی ماحول میں دے دیں تو نہیں پہلے تھوڑا یوں کر لے پہلے یوں کر لے پہلے تھوڑا یوں کر لے ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی بھائی کیا کر سکتے है رونا بھی ہے کہ بچہ رہا ہے ہم راستہ بتائیں یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ ڈاکٹر کو بولے میرے بیٹے کا گلا خراب ہے ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں تو ڈاکٹر بولے گا کہ آپ اپنے بچے کو برف کھانے سے بچائیں ٹھنڈا پانی سے بچائیں اور آپ اس کو یہ مرچ مسالے سے بچائیں اور آپ بولو کہ ابھی آج چلو نا یہ رمضان کا مہینہ ہے ابھی یہ مہینہ ہے چلو بیٹا ابھی ٹھنڈا پانی پی لو چلو بیٹا ابھی یہ پی لو آپ آپ بتائیے گا اب یہ کر کر آپ بچے کا ہمدردی کر رہے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر کیا جواب دے گا ڈاکٹر یہ کہے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو ماں باپ کے ہاتھ ڈاکٹر تو مشورہ ہی دے گا نا آپ کو ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کر دے دے گا یہ دوائی لے لیجئے گا نہ آپ دوائی دیں نہ بچے کو آپ یہ پرہیز کرائیں کچھ بھی نہ کرائیں تو وہ تو آپ کے ہاتھ میں نا ماں باپ کی اتنی امپورٹینس کو سمجھیے ماں باپ کو غفلت دیب نہیں دیتی لہذا میری مدنی نتیجہ ہے مدنی چینل کے جتنے بھی سو رشکا نے رسول دیکھ سن رہے ہیں مہربانی کریں اپنے کم از کم ایک بچے کو حافظ بنائیں کسی کو عالم بنائیں کسی کو مفتی بنائیں کچھ تو کریں یار اپنے گھر سے کچھ تو دیں دعوت دعوت اسلامی کو چلو میرے منہ سے دعوت اسلامی ہی نکلا اپنے گھر سے کچھ تو دے دیں دعوت اسلامی کو پیسہ تو دے ہی رہے ہوتے ہیں آپ چندہ تو دے ہی رہے ہوتے ہیں اپنا بچہ بھی دے دیں آپ آ جائیں حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام پر ایک بچہ آپ کو قربان ہونا چاہیے اور وہ کہیں بھی نہیں جاتا جو بیٹا اسلام اور دین کے راستے پر چلے گا قرآن و حدیث کے راستے پر چلے گا میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ چار سال کی عمر میں انہوں نے قرآن ہسکے لیا اور سات سال کی عمر میں حدیث لکھنے کے لیے بیٹھ گئے ہمارا بیٹا سات سال کی عمر میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو نماز کیسے پڑھنی ہے اور یہ بزرگ سات سال کی عمر میں حدیث لکھنے کے لیے بیٹھ گئے میرے اعلی حضرت امام علیہ کی عمر مبارک ابھی چودہ سال کی نہیں ہوئی تھی تیرہ سالوں میں کچھ مہینے کے تھے کہ آپ نے فتوا دینا شروع کر دیا تھا پہلا فتوا آپ نے چودہ سال کی عمر سے پہلے دیا تھا یہ جتنے بھی نوجوان سن رہے ہیں نا جو آپ کو مستی چڑی ہوئی ہے ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں ادھر دوڑوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدری منوں میرے نوجوانوں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ اپنے دین کے لیے اپنے اسلام کے لیے کچھ سوچو بچو آپ کچھ کریں سو ضرورتیں مساجد کو اچھے عمدہ امام چاہیے اس معاشرے کو اچھے اور عمدہ امام چاہیے جو ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح کریں حرام اور حلال کے مسائل بتائیں اور ان اچھا قرآن سنائیں یہ میری مدنی انتجائیں تھیں جو میں نے آپ سے کی ہیں اللہ توفیق دے نیت کریں کہ میرا یہ فلا اچھا بیٹا دیں تو کوئی مطلب بیٹا دے نا ہاں ایسا نہ ہو کہ ذرا یہ صحیح نہیں ہے وہ میں نے بادشاہ کا واقعہ پڑھا ایک بادشاہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا تھا ولی ولیحت کہیں گے اس کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے, دیکھتے, دیکھتے بیٹے کی نظریں کمزور ہونے لگی اس نے دنیا بھر کا علاج کرایا کہ میرے بیٹے کی نظر سی ہو جائے بیٹے کی نظر سہی ہو جائے لیکن تھوڑے عرصے کے بعد دیکھا تو بالکل بیٹا جو تھا نا وہ دیکھ نہیں سکا تھا بادشاہ بھی افسردہ ہو گیا کہ ایک بیٹا تھا وہ بھی بیچارہ مطلب کہ آنکھوں سے گیا اس نے کچھ اہل علم لوگوں کو سب کو جمع کیا کہا کہ آپ کے سامنے میرا بیٹا میں سوچا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں حافظ بناؤں سب نے بادشاہ سلامت کیا بادشاہ سلامت کی سوچ ہے کہ مطلب اپنے بیٹے کو عالم اور حافظ تو وہاں واہ واہ ہو گئی ہے فلاں جامعہ میں اس کو داخلہ دے دیں گھر میں بھی خالی صاحب کا انتظام ہوا جو قرآن درست کرا رہے حص کرانے عالیم بن رہے حافظ بن رہے ہیں اب قرآن کریم کی برکت کہ اس کو کیا کہوں وہ قرآن کریم جو پڑھتا تھا نا اس کو یاد کرایا جاتا تھا آپ کو پتا ہے نابینا بھی قرآن کریم تو حص کر لیتے ہیں یہ بھی دیکھے قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ نابینا قرآن کریم حص کر لیتے ہیں تو وہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں اس کو قاڈی صاحب پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے آہستہ اس کی آنکھیں درست ہونے لگی اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی آنکھیں بالکل درست ہو گئی چشمے تک کی ضرورت نہ پڑی نہ دوائی نہ چشمے کو بالکل آنکھیں فسٹ کلاس ہو گئی اب وہ بادشاہ صاحب جو تھے وہ سوچنے میں پڑ گئے اب میں کیا کروں بیٹا تو صحیح ہو گیا اس بادشاہ صاحب نے کیا کیا اپنے بیٹے کو وہ مدرسے سے اٹھا لیا بولے یہ تو میرا تخت سنبھالے گا بھائی کیونکہ اس کی نیت ہی کمزور تھی وہ تو مطلب یہ کہ بیٹا اس کے کسی کام کا رائے ہی نہیں تھا تو چلو اس کو اللہ کی راہ میں دے دو اور جب بیٹا کام کا ہو واپس اے تو واپس لے لیا یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہمارے بزرگوں کی تو یہ سوچ نہیں تھی بزرگوں کے خاندان نے اپنا بیٹا راہ خدا میں وق کر دیا بیٹا جوان ہو کر بڑا ہو کر جب واپس گھر لوٹا دروازہ بجائے اندر سے آواز آئے کون تو بیٹے نے اپنا نام بتایا امی جان ابو جان میں ہوں تو اندر سے ماں نے آواز دی بیٹا اس نام کا تو ہمارا ایک ہی بیٹا تھا جس کو ہم نے اللہ کی اراہ میں دے دیا اور جب کوئی چیز اللہ کے نام پر دے دیتے نا اس کو واپس نہیں کیا کرتے ہائے ہائے کیسے کیسے خاندان کیسے کیسے کرتے میں نے دونوں چیز آپ کے سامنے رکھ دی یار یہ مستی بہت کرتا ہے یہ ستاتا بہت ہے بے وقوف قسم کا ہے اس کو دے دو کسی مولانا کو دے دو دے دو یہ میرا سمجدار ہونہار بہت اس کی آئکی بڑی زبردست ہے اس کا مائنڈ بڑا تیز ہے اس کو میں مطلب بناؤں گا نا یہ ایم بی اے کرے گا سی اے کرے گا یہ یہ کرے گا یہ کرے گا ارے بھائی پہلے دین کا تو سوچو پھر جو روزگار کمانے کے لیے جائز طریقے پر تعلیم حاصل کرنی ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے اس کا کون انکار کرتا ہے آپ کو لیکن آپ کا کوئی الٹ سمجھدار پیارا سا بیٹا ہونہار بہترین وہ دے دو اللہ کی راہ میں اللہ کو دینا اللہ کی راہ میں دینا ہے نا تو اچھا دو نا اور اگر کمزور ہے تو اس کو رکھے پالے خدمت کریں اس کی تو اس کی بھی دینی تربیت کریں میرا کسی شاید پاکستان کے باہر ایک ملک میں سفر تھا تو مجھے کسی کے یہاں لے گئے گھر پر بیچارہ والد صاحب بڑے پریشان تھے مجھے ان کے بیٹے کو دکھایا بہت عبرت والے منظر تھا بہت عبرت والا باپ بھی ماشاءاللہ اللہ ہے اور اچھے لگے مجھے تو بڑے دکھی بیچارے تھے کہ بیٹا میرا بارش کی ایک تسلی والی بات کروں کا جی میں کہا یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بندہ آپ کو دیا ہے کہ اس کی پرورش کرے اس کو پالے اللہ کی غزہ کے لیے یہ تفصیلی کے ساتھ رکھیں کہتے ہیں کہ میرے کو سکون ہو گیا تمہاری بات سن کر اچھا لگا نا اچھا لگا جیسے کہ اداسی سے نکل کر یہ اس کو فرد ہو گئی کہ ہاں بس یہ ٹھیک ہے معذور سا بچہ تھا بےچارا حکومت بظاہر کو اس کی وہ چیز نہیں تھی خدمت کرنی تھی کلانا پلانا تھا اور بس ایسا ہی تھا تو کیوں آپ نے زیادہ تمنایں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اب بیمار ہے معذور ہے اگر کوئی اس طرح کا ہے تو ٹھیک ہے اس کی اچھی طرح پرورش کہہ رہے ہیں پالے پوسے جب تک اسی کی سانس ہے اس کو پالتے رہیں کھلاتے رہیں پلاتے رہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا پتہ کہ رات صبح صبح اٹھے بیٹا درست ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے وہ مرضی ہے جب کہ اپنے بندے کو درست کر دے تو یہ چند چیز مدنی التجائیں تھیں مدنی پھول تھے اب میں نہیں جانتا کہ آپ جو دیکھ کے سن رہے ہیں ماں نے نے کیا نیت کی ہے بیٹا کیا نیت کرتا ہے تو میں تو ایک بچے کو جانتا ہوں وہ تو بڑی تمنا کرتا ہے کہ مجھے یوں بنا دو مجھے یوں بنا دو مجھے یوں بنا دو میں حافظ نہیں ہی. نیک بننا نہیں یوں راستہ بدل سنتوں کے راستے پر ماں باپ راضی نہیں ہوتے نہیں ماں باپ راضی نہیں ہوتے میں تو ماں باپ پر حیرت ہے کب راضی ہو گئے جب بیٹا اٹھا کر ہولڈ لاؤس دا میں داخل کروا دے گا تب آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی کہ پھر کہیں گے کاش کہ تجھے ہم عالم بنا دیتے کاش تجھے ہم حافظ بنا دیتے کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب بیٹا ڈاکٹر یا کوئی بہت بڑا مدد پروفیشنل اور ایک سمجھدار ایک مطلب کوئی پڑھ لکھ کر بڑی ڈگریاں لے کر آتا ہے نا وہ بہت بن, بن جاتا تو ماں باپ اس سے بات کرنے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں اور جب بیٹا عالم اور حافظ بن کر آتا ہے نا تو اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں بڑی احتیاط کرتا ہے میں دیکھا سب کو نہیں کہتا یہ تعلیمی یافتہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر انجینئر ایم بی اے سی اے ان میں بھی ایک سے ایک تمیز والے با اخلاق با کردار اور شریعت و اسلام و دین کو سمجھنے والے لوگ بھی آپ کو ملیں گے بات جنرل کی جاتی ہے نا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ کل کل ہم لوگوں کو لپیٹ رہا ہے نہ ایسا نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں میری بات کا آپ انکار نہیں کریں گے کہ ہاں یار ایسا ہے تو صحیح جس کی تربیت اچھی ہوگی ہے کہ وہ پھر اچھا ہی رنگ دکھائے گا یہ میں ارض کرنے کا مقصد ناراض مت ہوئیے گا آپ اب دیکھیں آپ نے کیا کیا نیتیں کی ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے تو عدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا خرط کی برکت عطا فرمائے گھوس لیں پھر تھوڑا آگے بڑھتے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام شاہبان نظر اکتواری ہے میں آباد سے بات کر رہا ہوں قرآن پاک میں وقفہ نبی لکھا ہوا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے یہ کہنا کیسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شابان اکتاری اللہ خوش رکھے بیٹا میں نے یہ پہلی بار سنا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن کریم بھی تلاوت کریں دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی یہ اللہ تعالی کی عبادت ہے تو انشاءاللہ شاء قرآن کریم پڑھیں نا جب بھی قرآن کریم بند کر کے دعا کریں اللہ نے چاہ تو دعا قبول ہوگی کھول چلائیے عمران بھائی اس اشرے میں کن صورتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اس کے بارے میں بھی مدنی پھول اس فرما دیجئے اور اس اشرا کی جو دعا ہے ایک بات عرض کرنی تھی کہ اگر پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد پاک دونوں مدنی مذاکروں میں ایک بار یا تین بار پڑھا دیا کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے تاکرات کی دعائیں شب قدر کے لیے دعا ہے اللهم وہی بات کہ اس سشرے میں کون کون سی صورت پڑھنی چاہیے تو اس کے لیے میں نے کوئی خاص اس کا میں نے پڑھا نہیں ہے مطالعہ کیا نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے اگر آپ میں سے کسی کے علم میں ہو اور صحیح بات علم میں ہو تو بالکل آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ کثرت کے ساتھ آپ عبادت کرنی ہے کہ اب یہ کہ رمضان گیا کہ اب گیا تو جو ابھی تک کہتے ہیں نا وہ ریکوری نہیں ہوئی ہے تو ریکوری کرنی ہے اب اس وقت دکاندار جو ہے نا اس وقت مارکیٹوں میں ان کے اوپر ایک بڑا ٹینشن ہوگا نا یارتے رہ گئی ہیں اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے اتنا مال پڑا ہوا ہے کیسے دکھے گا پیمنٹ کرنی ہے وہ سیلس مین کے اوپر چڑھائی کر رہے گا تم کیا کرتے ہو جو بھی آوے ایک خریدنے آوے دو دے دو نا دو خریدنا ہوئے چار دے دو نا بیچتے نہیں ہو ایسی بےچاری کی باتوں کی ٹینشن ہو رہی ہوگی جس کا بھی کرا ہوگا اس کا کیونکہ اس کو آ کے پیمنٹ کرنی ہے نا نہیں دکھے گا تو کیا کروں گا میں پیمنٹ کرنی ہے پیمنٹ کرنی ہے پیسہ دینا ہے کچھ کرو ایسا ان کے اوپر ٹینشن ہوگا بازوں کے اوپر جو جوتے بیچنے والے جوتے دیکھ دیکھ دیکھ ہوں گے جوتے ان کا منہ پتا نہیں عجیب ہو گئی بیچارہ ہو رہا ہوگا اور وہ عجیب ہو کریے جو آخری چاند والے کو جنہوں نے مٹھائیاں اتنی بنائے گی نا تو بولیں گا یار مٹھائی لوگ نہیں کھا رہے شوگر کا مریض گیا ہے تمہاری لیتے ہے تو شوگر کیا بنے گا تو یوں مطلب کہ یہ ان کو ٹینشن ہوتا ہے نا وہ کور نہیں ہو رہا ہو رہا تھا اے پرہیز گاڑی اختیار کرنے کی نیتیں کرنے والوں قرآن کریم پورا پڑھوں گا فلاں فلاں عبادت کروں گا اس کی نیتیں کرنے والوں اب تو بائیس شب ہو گئی ہے کیا کور نہیں کریں گے تیز بھاگیں وقت کم رہ گیا ہے منزل دور ہو تو قدم تیز کر دینے چاہیے جو نارمل چلتے چلتے پورا مہینہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ شاء لیں گے جیسے قرآن کریم جو حافظ صاحب جو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں تراوی کے اندر سوا پارا ڈیڑھ پارا شروع کرتے ہیں اور پڑھتے رہتے ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ستائیس ہی شب آئے گی ہم پڑھ لیں گے پورا ہمارا پورا ہو جائے گا اور جنہوں نے شروع سے پونا پونا پارا پڑھا ہو کہ اب کر لیں کر لیں گے اب ان کو تیز, تیز چلنا پڑے گا نا اگر ستائیس کو ختم کرنا تھا ایک میں جرنل اگزامپل دے رہا ہوں تو اب آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کی ریکوری جو کور کرنا ہے آپ نے وہ کیسے کریں گے پھر چاند رات بھی آنے والی ہے یاد رکھیے گا سوالوں کا چاند نظر آتے ہی مزید کوشش بڑھا دینی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو پورے ماہ رمضان میں جنوں کی مغفرت ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مجموعے کے برابر جو ٹوٹل ہوتا ہے ان کی اس رات مغفرت فرماتا ہے تو یہ غفلت کی رات نہیں ہوتی چاند رات نہ نا بالکل کوئی بھی ادھر ادھر کا پروگرام مت بنائے گا انشاءاللہ ہم چاند رات کو بھی مدنی مذاکرہ دکھائیں گے اور انشاءاللہ شاء مذاکرہ بھی عالی شان اور شاندار ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے براہ راست آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے بے فکر رہیں مدنی چینل دعود اسلامی آپ کے ساتھ کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں احمد علی اطوری بابر مدینہ کراچی نوانی شورا کی بارگاہ میں ہے اللہ اللہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے روزانہ مغرب کے بعد آپ کا سلسلہ ہم دیکھتے تھے کیا ہی اچھا ہوتا کہ رمضان کے بعد بھی آپ کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا یہ رمضان کی برکت ہے آپ کو اس رمضان جانے کا غم اگر ہے سر ہونا چاہیے تو یہ دیکھیے کہ رمضان کے بعد دیکھیے گا کون اور رمضان مبارک کے بعد بھی اس طرح کون دیکھتا ہے یار یہ تو رمضان کی برکت ہے نیت تو ہے کہ رب کا میرے رب کا کلام اس کو جاری رکھا جائے نیت ہے لیکن سہارے آپ سمجھ سکتے ہیں ویسے ہی میرے کئی سلسلے ایسا کیوں ہوتا ہے مدری مکالمہ تو پھر بیانات کے سلسلے ہوتے ہیں تو کافی کچھ پر اس کی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں تو اب کچھ ڈراپ کرنا پڑے گا پھر کچھ شروع کریں گے تو کچھ سلسلے ختم کر دیں گے نئے سلسلے لے گا مدنی کلینک ہر بدھ کو کرنا ہوتا ہے تو یوں پھر کرنا صرف آ کر بولنا نہیں ہے نا اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے تو تیاری میں بھی ٹائم لگتا ہے پھر سمجھ آپ کیا میں عرض کرو تحریک بھی تو ہے نا اتنی بڑی صرف ایک ہی تو کام نہیں ہے کہ آدمی یہ کرے گا پھر انسان کی زندگی کے دس قسم کے ذاتی کام ذاتی شعبے ذاتی معاملات اور بھی ہوتے ہیں البتہ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ اوقات برکت دیں میری غفلتیں دور ہو جائیں میری سستیاں دور ہو جائیں میں اچھا بن جاؤں نیک بن جاؤں اور بس اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کے لیے بس لگا رہا ہوں میرے لیے دعا کر دینا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دعا کر دینا ہاتھ اٹھا کر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے بزرگ دعا کر دینا اللہ آپ کو اس کا اجرتا کرے کھول چلائیے وحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام فاطمہ ہے میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں انکل اگر بچے کو قرآن پڑھنا نہ آئے تو وہ پڑھ سکتا ہے تو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا قاعدہ اگر قرآن درست کرنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے اگر ہم قاعدہ پڑھیں گے تو بیٹا قاعدہ پڑھنے کا ثباب تو ملے گا نا تو آپ کی نیت کتنی اچھی ہے کہ آپ قاعدہ درست کر کے قرآن درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو بھی زمانہ کوشش میں ہوتا ہے ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو قاعدہ سیکھتے ہیں تو قاعدہ قرآن کریم درست کرنے کا ہی تو قاعدہ ہے اصول قاعدہ قانون ہے کہ کس کو کس طرح پڑھنا ہے تو ان ثواب ملے گا آپ تو زمزم نہ کر سکتے آ رہی ہے واہ الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ محمد میں نے حس کرنے کے بارے میں آپ کو کچھ مدنی پھول بیان کیے تھے ازر ابور تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا میرے رب اس سے خلعت عطا فرما تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا قرآن پھر عرض کرے گا میرے رب اور زیادہ کر تو اسے بزرگی کا خلہ پہنایا جائے گا بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا پھر عرض کرے گا میرے رب اس سے راضی ہو جا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے رہو اور درجہ چرتے جاؤ اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم نشاد فرما صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجہ چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے اس عدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا اور جس کے پاس جس قدر آیتیں ہوں گی اسی قدر درجے اسے ملیں گے اب تو قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیں جتنا ہو سکے یاد کریں جتنا ہو سکے یاد کریں اور اس کی پھر یاد رکھیں اور جو فک پورا قرآن حص کریں اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو نماز میں پڑھتے رہیں اور مان دیں گے جناب میں پورے سال میں نماز جو پڑھوں گا اس میں قرآن ختم کر گا تو چلتے پھرتے پڑھوں گا تراوی پڑھائیں سو سنائے تو کیا کہ قرآن یاد رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان کا خلاصہ ہے حافظ قرآن اگر رات کو تلاوت کرے تو اس کی مثال اس دان کی ہے جس سے مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے اور جو رات کو سو رہے ہو قرآن اس کے سینے میں ہو تو اس کی مثال اس دان کی مانند دے جس سے مشک ہے اس کا منہ بند بند بندہ مطلب کہ باندھ دیا جائے یہ قرآن کریم حس کرنے کے حوالے سے چند مدنی بھولتے جس سے بند پڑے قرآن حس کرے اور اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کرے اچھا اب اسے روزانہ یاد کرتے رہے تاکہ حس بھول نہ جائیں امام علیہ سنت حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی جس طرح بندے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی حفاظت و احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائیں اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو وہ قرآن سینوں سے نکل جائے گا پس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو اس دولت اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو اس طرح ایک اور حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لو کہ پڑھ کے یاد کر کے رکھ رکھ چھوڑو پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا بلکہ اسے پڑھتے رہو دن رات کی گھریوں میں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے اور اس سے اور اسے افشا کرو نمایاں کرو خود پڑھو لوگوں کو پڑھاؤ یاد کراؤ اس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترکیب دو نہ یہ کہ جو پڑھے ہو خدا اسے حص کی توفیق دے اس کو روکو اور منع کرو یعنی کہ جو حص کرے اس کو حص کرنے دو اس کو روکنا نہیں چاہیے اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے پھر فرماتے اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے اللہ تعالیٰ ایسی ہمت بخشی ہے کہ وہ قرآن پاک حس کر لے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے اس قدر کی ج... اس... اس اگر قدر اس کی جانتا اور جو ثواب و درجات اس میں بیان کیے ہیں ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز سکتا یہ فتح رضویہ کے کچھ آ... مدنی پھول تھے جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم یاد کرنے قرآن کریم پڑھنے اس پر عمل کرنے سے یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے <سلام>